آواز آ رہی ہو تو بتلا دیجیے آج ہمارا سبق سبق پنجم ہے جس میں ہمیں وزیر کی قسمیں پڑھنی ہیں اس سے قبل ہم نے دلالت یہ دونوں پڑھی اور دلالت کی اقسام پڑھی دلالت لفظیہ اچھا آواز لو ہے. جی دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ ہم نے پڑھی پھر ہر دونوں کی لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو ہم نے اس کی اقسام پڑھی اب ہم سبق پنجم میں دلالت لفظیہ وضعی میں جا رہے ہیں تو عبارت دیکھیے گا کہ دلالت لفظیہ وزعیہ کی التظام آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا وضاحت دوبارہ ہو جائے دلعی تو دلالت لفظی سے مراد تو ہو گئی کہ جو دال لفظ ہو زبان کے نکلے ہوئے الفاظ لفظ کہلاتے ہیں جس کو ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہو تو دلالتِ لفظیہ وزعیہ پہلی اس کی قسم مطابقہ ہے دلالتِ مطابقہ کی تعریف دیکھئے وہ دلالتِ لفظیہ ہے کہ لفظ اپنے پورہو پر دلالت کرے جیسے انسان کی دلالت مجموعہ حیوانِ ناتق پر جی. ایک ہوتا ہے موضوع ایک ہوتا ہے موضوع. موضوع ل... موضوع اسے کہتے ہیں جس کو وضع کیا گیا ہو موضوع لہو اس کو کہتے ہیں جس کے لیے وضع کیا گیا ہو لفظ کرسی یہ موضوع ہے اور وہ کرسی کی شکل جس کی چار ٹانگیں ہیں جس پر بیٹھنے کی جگہ ہے جس پر ٹیک لگا کے پیچھے موضوع ہوتا ہے اور اس لفظ کا پور موضوع آ جائے اور دلالت بھی پورے موضوع لہو کی ہو رہی ہو تو اسے دلالت مطابقہ کہتے ہیں یعنی مطابق ہے, پوری ہے برابر ہے جیسے مثال انہوں نے, دی انہوں نے دی انسان کی دلالت مجموعہ حیوان ناطق پر حیوان ناطق اصل میں مجموعہ ہے حیوان اور ناطق کا حیوان اور ناطق تو حیوان سے تو مراد سمجھ میں آ گئی کہ حیوان جاندار چیز کوئی اور ناطق سے سمجھ نے آیا اس کے بولنے والا عقل رکھنے والا سمجھ بوجھ رکھنے والا تو حیوان ناطق جب ہم نے مراد پورا لیا تو گویا کہ انسان پر اس کی تعریف پوری آئے یا انسان کی پوری تعریف مجموعہ حیوان ناطق پر تو جب بھی ہم انسان بولتے ہیں تو ہم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں پورا کا پورا حیوان ناطق بولنے کا صرف حیوان مراد نہیں ہوتی اگر ہم دلالت مطابقہ مان رہے ہوں چاہ رہے ہوں تو دلالت مطابقہ وہ دلالت لفظیہ ہوئی جس میں لفظ اپنے پورے موضوع لہو پر دلالت کرے انسان ایک لفظ ہے یہ دلالت کر رہا ہے حیوان ناطق مجموعے پر پورے مجموعے پر یہ لفظ دلالت کر رہا ہے جی آگے چلیے دلالت تزمن کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے دلالت کرے جی موضوع لہو تو کچھ پورا بنے گا لیکن ہماری ہم نے اس سے ہم نے اس کا صرف ایک جت ہم نے دلالت تزمن لے لی جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر اب اگر پوری پوری دلالت کرتے پورے حیوان ناطق پر تو ہی مطابقہ بنتی لیکن ہم نے انسان بولا اور مراد ہم نے لی تھی صرف حیوان یا انسان بول کر ہم نے صرف مراد ناطق لے لیا یا ناطق لکھ دیا تو یہ دلالت دلالت تجمنی ہوئی کہ لفظ جو ہم نے بولا وہ اس کا ہم نے پورا موضوع لہو مراد نہیں لیا اس کے جزب کو ہم نے بیان کرنا چاہا لیکن لفظ ہم نے انسان بولا مراد ہم نے اس سے ایک جزو لی تو یہ دلالت تجمنی بن جائے گی دلالت التم یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے <coughs> یہ سمجھنے کی تھوڑی سی چیز ہے لفظ کے لازم پر ایک لفظ بولا ہے اس لفظ کا ایک موضوع لہو ہوگا اس لفظ سے کوئی چیز مراد لی گئی ہوگی ہم نے اس مراد لی ہوئی چیز سے بھی ہمارا مقصد نہیں ہے وہ جو مراد لی ہوئی چیز ہے اس کے ساتھ کسی چیز کا ایسا خاص تعلق ہے کہ وہ چیز جب بھی بولی جاتی ہے وہ وہ, وہ اپنے استا ہے تو ہمیں مراد اس سے وہ تعلق یا اس کے لواز جیسے آسان ہے انسان کی دلالت قابلیت علم پر اب دیکھیے انسان کی اگر حقیقت میں دلالت دیکھی جائے جو مطابقہ ہے وہ تو حیوان ناطق ہے اور تجمن لے لیں گے تو وہ بن جائے گی حیوان یا صرف ناطق لیکن یہ جو حیوان ناتک ہے اس کے لوازم ہے اور وہ ہے قابلیت علم کہ اس کے اندر ایک طاقت ہے قابلیت ہے کہ اگر یہ علم حاصل کرنا چاہے تو اس کو علم حاصل ہو جاتا ہے بخلاف دیگر اور چیزوں کے کہ وہ علم حاصل کرنے سے مجبور ہے نہیں کر سکتے تو ہم نے انسان بول کر حیوان ناطق نہیں مراد لیا اگر حیوان ناطق مراد لے لیتے تو دلالت مطابقہ ہوتی صرف تو تو ہوتی. ہم نے اس کے موضوع کے بھی کسی لوازم کو لے لیا کسی کسی ایسی چیز کو لے لیا جو اس کے ساتھ خاص ہے اور وہ قابلیت علم ہے تو اور بھی کچھ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہو اگر ہو جو انسان کے اندر ہو دیگر چیزوں میں نہ ہو تو یہ اس کی اس کا التزام ہے یا کسی اور میں بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ضرور خاص ہو تو یہ ہم دلا التظامی اس کو بول سکتے ہیں تو مراد اگر اس سے قابل تو یہ دلالت التظامی ہوگی امید سمجھ میں آ کہ ہوگا آسان ہے مطابقہ اگر پوری پوری دلالت تضمنہ اگر آدھی دلالت یا کسی جزء پر دلالت اور التزامیاں اس وقت بنے گی جب ہم نہ اس کے کل کی دلالت لے رہے ہیں نہ اس کے جس کی بلکہ اس کے کسی لازم کی دلالت لے رہے ہیں جی آگے سوالات ہیں بتائیے گا کہ یہ دلالت کون سی ہے نابینا آنکھ اس میں ذہن میں رکھیے نابینا جو پہلا لفظ ہے یہ دال ہے یعنی موضوع ہے اور آنکھ یہ مدلول ہے یا اس کو دوسرے معنی میں موضوع لہو لے لیں تو اب بتائیے نابینا کا تعلق آنکھ کے ساتھ لفظ نہ بولے کوئی شخص تو اس سے جب کوئی مراد آنکھ لینا چاہے تو یہ دلالت دلالت سے مطابقہ ہوگی تجمنا ہوگی یا التظامیہ ہوگی جی میں انتظار کر رہا ہوں آپ سب کے جواب آ جائیں پھر چل رہے ہیں جی. یہ دلالت التظامیہ ہے اس لیے کہ جب بھی نابینا آپ شخص کسی کو آپ لفظ نابینا بولیں گے تو فوراً اگلے کے ذہن میں اس کی ایک قابلیت کا نہ ہونا ذہن میں آئے گا اور وہ اس کی آنکھ کی روشنی یا آنکھ اس کے ذہن میں فوراً آئے گی تو نابینا کو التظام ہے یعنی نابینا کا کا جزوے لازم ہے کہ اس سے آنکھ جو ہے وہ سمجھ میں آئے تمڑا ٹانگ یہ بھی اسی طرح دلالت التزامیہ بنے گی کہ جب بھی آپ لفظ لنگڑا بولیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں ٹانگ کا تصور آئے گا جی جی درخت شاخیں اس کا تعلق دلالت تجمنیہ ہے دلالت تزمن ہے کیونکہ شاخیں جو ہے وہ اس کا جزو ہے تو اگر درخت بول کر مراد شاخیں لی جائیں تو لی جا سکتی ہیں دلالت تجمنیہ کی بنیاد پر جی تھوڑا سا ذہن میں فرق رکھیے گا کہ ممکن ہے کہ پچھلے یہ جو نابینا آنکھ اور لنگڑا اور ٹانگ ہے اس میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ نابینا بول کر اپنے جزو پر آنکھ پر مراد لی جا سکتی ہو تو خیال رکھیے گا نابینا جو ہے یہ بول سکتے آنکھ کو ہم نابینا بول کر آپ آنکھ تو مراد نہیں لے سکتے نا تو ختم ہو گئی نہیں لے سکتے تجمنیا بھی نہیں لے سکتے اس لیے کہ نابینا بول کر آپ... آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کی آنکھ نہ ہو اس کے جزب کر کے کسی ایک جز پر آپ بولے لیکن صرف آنکھ نابینا بول کر آپ آنکھ مراد نہیں لے سکتے ہاں ہاں جی خراب آنکھ جی نا اور صرف آنکھ مراد لیں تو دلالت تزمنی نہیں بن سکتی جیسے دیکھیں نا انسان بول کر آپ یا حیوان لے لیں یا ناطق لے لیں بول سکتے ہیں آپ دلالت تجمنیہ کی بنیاد پر آپ نے حیوان آپ نے انسان بولا لیکن انسان بول کر آپ کی مراد تھی میں نے صرف حیوان مقصد تھا میرا کہنے کا یا آپ کی مقصد آپ کا مقصد تھا صرف ناطق بولنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے انسان بولا تھا لیکن میری مراد تھی صرف حیوان یا صرف ناطق لیکن آپ نابینا بول کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مراد صرف اس سے آنکھ تھی یا میری مراد اس سے صرف بازو تھا تو یہ درارت تجمنیہ نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کا جز نہیں ہے یہ اس کا التظام ہے نابینا کہہ کر آپ کے ذہن میں آنکھ کا تصور فوراً آ جائے گا جیسے کوئی شخص نبینا لفظ بولے گا آپ کے ذہن میں فوراً ایک آنکھ کا تصور آئے گا بھلے وہ خراب ہے صحیح ہے آدھی ہے پوری ہے جو بھی ہے آنکھ آپ کے ذہن میں آئے گی تو یہ تضمن تزمن نہیں التزام ہو رہا ہے جبکہ درخت اور شاخیں یہ آپس میں اس کا تعلق جزب والا ہے کہ درخت کا ایک جزو شاخیں بھی ہے آ... آ... پتے بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں جی نمبر چار نکٹا <تصفی> <تصفی> <تصفی> <تصفی> لنگرا ٹانگ والا ہے کہ نکٹا بھول کر آپ انتظام مراد لے رہے ہیں جو کہ ناک ہے جی نمبر پانچ ہدایا کتاب السوم ہدایات کتاب کا نام ہے ایک باب ہے اس کا نام ہے کتاب السوم جی اس کا آپس میں تعلق کیا ہوا جی ہاں یہ دلالت کہ ایک ہدایہ پوری کتاب ہے اور اس کے اندر ایک جزو ہے کتاب السوم تو اگر کوئی شخص ہدایہ لفظ بولے اور مراد اس کی اس کے اندر سے کتاب السوم ہو تو لی جا سکتی ہے دلالت تزمیہ کی بول. بنیاد پر ہدایت النور مقصد اول ہدایت النور بھی کتاب کا نام ہے اور مقصد اول اس کا پہلا جزو ہے تو یہ بھی ہی ہوگی کیونکہ اس کا ایک ہے. اس میں اس کا تعلق جزو والا ہے چاقو اس کا دستہ یہ بھی تجمنیا ہے کیونکہ چاقو کا دو حصے ہوتے ہیں ایک دستہ اور ایک پھل تو اگر ایک حصے بن جائے گی جی آگے چلتے ہیں سبق نمبر مفرد اور مرکب مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جزء سے اس کے معنی کے جزء پر دلالت کا قصد نہ ہو۔ مفرد وہ لفظ ہے کہ اس کے جزء سے اس کے معنی کے جزء پر دلالت کا قصد نہ ہو۔ جیسے لفظ زید کہ اس کے جزء سے مثلا زید سے اس کے نہیں کے بھائی دلالت ہی نہیں زید ایک لفظ بولا ٹھیک ہے جی اس کے جزو کتنے ہیں زال یا دا زا یا اور دال تین جزو ہیں زا مراد لے کر آپ زید کا بازوی مراد لے سکتے ہیں نہیں یا زید لفظ زید کی یا سے آپ زید کی صرف آتے ہیں نہیں پورا زید بولیں گے اور پورے پورے زید پر درالت ہوگی تو بس یہی مفرد کا کہ لفظ جو لفظ ہے وہ اس کے اس کے جز سے اس کے معنی کے جز پر درالت کا قصد نہ ہو بلکہ دلالت ہی نہ ہو کی چار قسمیں ہیں اول اس لفظ کا جز بھی نہ ہو مفرد کی پہلی قسم تو یہ ہوگی کہ جو ہی نا جیسا کہ لفظے کے اردو میں کے اگر بولیں تو اس کے ویسے تو اس میں کاف اور ہا دو جذب ہیں لیکن ہاشی میں نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہا ہے وہ صرف کسرہ ظاہر کرنے کے واسطے اثر لفظ کاف ہی ہے تو یہ اردو دان جو ہیں ان کے نزدیک ہ جو ہے یہ ہم نے کسرہ ظاہر کرنے کے لیے بولی ہے اثر جو لفظ ہے عربی کے اندر بہت سارا ایسے لفظ ہیں جو بالکل ہی مفرد ہیں جسے, واو, یا, آ, نون بہت سارے اور الفاظ ہیں تو یہ اردو کے اندر کے لفظ میں کاف اکیلا لفظ ہے اصل میں ہاں کو آپ رہنے دیجئے کہ یہ لفظ نہیں اس کے ساتھ ویسے شامل ہوا ہے تو اس کا جزو بھی نہیں ہے تو یہ مفرد ہے بغیر جز اچھا نمبر دو لفظ کا جزو ہو مگر وہ معنی تھا جیسے انسان اب انسان کے پانچ جز ہیں الف نون سین الف نون اب ان کے الگ, الگ الگ کوئی معنی نہیں ہے سوم لفظ کا جزو ہو مانادار دار بھی ہو لیکن جو مانا تم کو مقصود ہیں ان پر دلالت نہ کرتا ہو جیسے عبداللہ اللہ کسی کا نام ہو اب آبد اللہ دو الگ الگ لفظ ہیں عبد اور اللہ دونوں کے معنی الگ الگ ہیں ہر جزو کو اگر الگ الگ لیں تو الگ الگ معنی بنتے ہیں لیکن جس شخص کا یہ نام ہے اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے عبد بول کر آپ اس شخص کے جز پر مراد کو, کو, کو مراد نہیں لے آپ کسی کو بولنا ہے کسی کسی سے کوئی کسی کا نام ہے تو آبد بول کر اس کے جز پر آپ اس کا جز مراد نہیں لے سکتے آپ کہیں کہ جی میں نے آدھا آدمی مراد لینا ہے یا اس کے اس کی بائیں طرف یا دائیں طرف مراد لینی ہے تو میں پورا لفظ بولنے کی بجائے آبد بول دوں تو اس سے مراد میں اس انسان کا آدھا حصہ لیتا ہوں ایسا نہیں کہہ سکتے آپ جز بھی ہیں دونوں جز مانادار بھی ہیں لیکن ہر ایک جز جو ہے اس سے دوسرے موضوع لہو یعنی جو ہم نے مراد لیا ہے اس کا جز مراد نہیں لیا جا سکتا جی یہ بات تو سمجھ میں آ ہے نا اگر اس میں اشکال ہے تو بتلائیے مفرت کی تیسری قسم اگر کوئی اشکال ہے تو بتلائیے میں دوبارہ وضاحت کر <تصفح> جی تو کہ جس میں جزو جز بھی ہیں جو دونوں جزو مانادار بھی ہیں چاہے تین جزو ہوں لیکن مانادار ہوں لیکن کسی ایک جزو کو لے کر آپ موضوع لہو کا جزو مراد نہیں لے سکتے اچھا اس کے بعد نمبر چار کے لفظ کے جزب مانا داد بھی ہوں اچھا اور جو معنی تم کو مقصود ہیں ان کے جزو پر بھی دلالت کریں لیکن اس دلالت کا تم نے ارادہ نہیں کیا ہوا جیسے حیوان کسی شخص کا نام رکھ دیں حیوان ناطق اگر کسی شخص کا نام رکھ دیں تو معنی مقصود کے جزوں پر اس کے جزو دلالت کرتے ہیں مگر نام رکھنے کی حالت میں تم کو یہ دلالت مراد نہیں جی اس فرق دیکھیے گا کہ حیوان حیوان ناطق کسی شخص کا ہم نے نام رکھ دیا جیسے زید عامر بکر ہے ایسے ہی ہم نے ایک شخص کا نام رکھ دیا حیوان ناطق اب جب کسی نے لفظ بولا حیوان ناطق تو اب کیا ہے اس کے جزو ہیں پہلی شرط یہ بھی پوری ہو گئی دونوں جزو مانہ دار بھی ہیں حیوان کا اپنا مانا ہے ناطق کا اپنا مانا ہے یہ بھی ٹھیک ہو گیا حیوان ناطق کا الگ, الگ جزو پر بھی دلالت کرتا ہے حیوان سے مراد اگر ہم انسان کو بطور ناطق مراد لے کر صرف انسان کا جز مراد لے یعنی ہم اس کو ثابت کر نام رکھا ہوا ہے اس شخص کا تو پورا نام ہی بولا جائے گا چونکہ نام رکھا ہوا ہے اس لیے تم کو یہ دلالت مراد نہیں ہے ہمیں جب ہم نے کسی کا نام رکھ دیا تو اب اس کے ہم اجزاء نہیں کر سکتے ہمارا ارادہ اس کے ایک ایک الگ الگ جزو لینے کا نہیں ہے جیسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں لکھ جی چار نمبر حشیہ. کیونکہ جس آدمی کا نام ہے وہ حیوان ناطق ہی ہے مگر خاص خاص حالتوں کے ساتھ ہے تو موضوع لہو وہ بھی حیوان خاص حالتوں کے ہوا اور موضوع بھی حیوان ناطق ہے تو حیوان کی حیوان پر اور ناطق کی ناطق پر دلالت ہوئی مگر نام میں یہ مراد نہیں ہوا کرتی دلالت حیوان سے حیوان پر دلالت ہو گئی ناطق سے اس کے نطق پر دلالت ہو گئی الگ الگ دلالتیں ہو گئیں لیکن ہم نے جزب جزب کر کے مراد ہی نہیں لی ہوئی عبداللہ میں تو یہ تھا نا کہ دو الگ الگ نام ہیں لیکن دلالت ہی نہیں ہو رہی اب عبد کی دلالت صرف ایک بندے پر نہیں ہو رہی لفظ اللہ کی باللہ دلالت اس بندے پر ہو ہی نہیں رہی لیکن یہاں دلالت بھی الگ الگ ہو رہی ہے حیوان ناطق بولا تو حیوان ایک جز مراد لے کر اس کا اس آدمی کے اندر حیوانیت والی صفت یا, آ, یا لفظ موضوع کو بھی اگر ہم لفظ مان لیں یا نکوش مان لیں تو حیوان کی دلالت حیوان پر تو ہو رہی ہے ایسے ہی ناطک کی درالت اس کے نتخ پر ہو رہی ہے لیکن ہم نے ہم نے پورا انسان بحثیت انسان اس کا نام مراد لیا ہوا ہے نام لینے کی حالت میں ہم پورا, پورا آدمی ہمارے ناطک ہی مراد لیں گے کیونکہ ہم نے اس کا نام ہی ہمارے ناطک رکھا ہوا ہے جی امید ہے یہ سمجھ میں آگئی ہوگی بات اگر نہیں آئی تو بتائیے میں اس کو دوبارہ وضاحت کر دوں اس کی فرق صرف اس میں مراد لینے کا ہے بس یہ ذہن میں رکھیے گا اگر ہم نے مراد کیونکہ بحثیت نام کے ہم پورا مراد نہیں لے سکتے لہٰذا ہم یہاں پر اس کو ہم افراد ہی کہیں گے جی اب آگے چلتے ہیں مرکب مرکب وہ لفظ ہے کہ اس کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ کیا جاگے آسان ہے اس کے جزو مرکب کے اندر اجزا مرکب کہتے ہیں اس کے اس کو ہے جس کے اندر تو اس کے جزو سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا جائے جیسے زید کھڑا ہے کہ یہ ایک کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کے جزو سے معنی کے جزو پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہے زید الگ آدمی پر دلالت کرے گا کھڑا ہونا الگ پر دلالت کرے گا ہے جو ہے وہ حال پر دلالت کرے گا زمانہ حال پر تو ہر ہر لفظ جو ہے وہ کسی نہ کسی جز پر کسی نہ کسی معنی پر کسی پر دلالت کر رہا ہے چنانچہ یہ مرکب ہے کہ اس کا ہر جز اپنے اپنے الگ الگ معنی پر دلالت کرتا ہے جی تو آگے آئیے مثالوں میں بتلائیے گا کہ مفرد ہے یا مرکب ہے احمد. جی ہاں مفرد ہے ظہری بات ہے ایک شخص ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ ایک آدمی ہے اور اگر نقوش بول لے جائیں تو موضوع پھر وہ لکھے ہوئے نقوش ہوں گے مظفر نگر جی یہ بھی مفرد ہے اس لیے کہ مظفر الگ نام ہے نگر الگ نام ہے ان کی دلالت ایک ہی شہر پر ہوتی ہے مظفر مراد لے کر آپ وہ شہر مراد نہیں لے سکتے آپ وہ شہر نہیں مراد لے سکتے دونوں ایک شہر ہوگا ایسے ہی اسلام آباد یہ بھی اسی طرح مفرد ہے اگرچہ اس کے جزو ہیں دونوں جو مانہ دار ہیں لیکن دونوں معنی دار جز جو ہیں وہ آ, اس کے جز پر دلالت نہیں کرتے موضوع کے جز پر اس کی دلالت نہیں ہو رہی بلکہ پورے موضوع پر دلالت ہو رہی ہے اسلام آباد عبد الرحمان اسی طرح عبدالرحمن دو جزو ہیں الگ الگ ہیں دونوں کے معنی الگ ہیں لیکن یہ دونوں معنی الگ الگ اپنے موضوع کے الگ معنی پر دلالت نہیں کر سکتے تو ایک ہی بندہ اس سے مراد ہوتا ہے عبدالرحمن مفرد ہے جی ظہر کی نماز جی ہاں بالکل مرکب ہے کیونکہ اس کے اس کے تین جزو ہیں ظہر کی نماز دو جزو کے تو بالکل واضح معنی الگ الگ ہیں زہر ایک اپنا مانا ہے, نماز مانا ہے کی تو چلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ملانے کے لیے الفاظ استعمال ہوا لفظ استعمال ہوا لیکن یہ اپنے موضوع لہ کے جزو پر دلالت کر سکتا ہے زہر بول کر آپ صرف زہر کا مانا اور نماز بول کر آپ نماز کا مانا دے سکتے ہیں کا روزہ یہ نحو, نحو اور منطق میں فرق رکھیے گا منطق کی تعریفات اور ہوں گی نحو کی تعریفات اور ہوں گی تو یہاں پر مرکب کی واقعی یہ صادق نہیں آتی کیونکہ یہ مضاف مضافی ہے اور مذاف جو ہے یہاں پر وہ مرکب تام نہیں ہے لیکن منطق کی تعریفات کو اس میں الگ شمار کیجئے گا آگے چل کر بھی بہت ساری تعریفات میں فرق آئے گا <تصال> جی رمض ہے جی ماہ رمضان جی جی ماہ رمضان یہ بھی مضاف مضاف مضافرے کی حکم میں ہے مرکب ہوا جامع مسجد جی یہ مفرد ہے ابھی ایک تعریف کے اعتبار سے مفرد بن سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس سے ایک ہی معنی مراد لیا ہے اس سے ہم نے اس کو ہم نے نام دے دیا نا ماہ رمضان ایک ماہ کا نام دے دیا تو جب ہم نے نام دے دیا تو اس سے ہم اس کے جز پر دلالت کا ارادہ نہیں رکھتے پورے پورے نام پر ہم دلالت کا ارادہ رکھتے ہیں ایسے ہی جامع مسجد بھی جی دہلی کی جامع مسجد خدا کا گھر ہے یہ تو بہت واضح ہے کہ مرکب ہے اس میں بہت سارے الفاظ کا استعمال ہر لفظ کے اپنے معنی ہیں تو یہ مرکب بنے گا جی ایک دفعہ پھر مفرت اور مرکب کی تعریفات کو ذہن میں رکھیے گا اور اس میں آ... کچھ تھوڑی سی مزید ہم مشق جو ہے وہ اگلے کیونکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آ... مفرد اور مرکب ان دونوں کا اس کے ہو جاتے ہیں تو اس کی تھوڑی سی اور مشق کر کے پھر ہم سبق ہفتم میں کلی اور جزی کی بحث کریں گے اس دوران آپ ابھی اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں اور اگلا سبق انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم شروع کریں گے سبق ہفتوں جی بہت اچھا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ